پچھلے نشست میں ہم نے عرض کیا تھا کہ آج کی گفتگو کچھ استخارے کے موضوع پر رکھی جائے گی استخارے کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ غلط فہمیاں پھیل گئی ہے ایک تو غلط فہمی یہ پھیل گئی ہے کہ جو استخارہ ہے وہ اللہ سے اس بات کا مشورہ ہے کہ یہ کام کیا جائے یا یہ کام نہ کیا جائے ایسی بات قرآن سے اور حدیث سے ثابت نہیں ہے دوسرا استخارے کے بے تحاشا ہمارے ہاں طریقے جو ہیں وہ اب استعمال میں ہیں کوئی تسبیح ہلا رہا ہے کوئی تسبیح کے دانے گن رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن جو مسنون استخارہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہ کچھ اور ہے یہ جو طریقے ہیں ان پہ بھی آخر میں آج کی گفتگو میں تھوڑا سا بات کریں گے لیکن فی الحال ہم بات کرتے ہیں مسنون استخارہ پہ بطور مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم سب سے اوپر قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رکھے اس کے بعد کسی دوسری چیز کو رکھیں ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ استخارے کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کی ہے حدیث حضرت جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر معاملے میں استخارے کو اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے اب یہ بھی ایک معاملہ ہے لوگ کہتے ہیں جی استخارہ کب کرنا ہے کہاں کرنا ہے کیوں کرنا ہے ہمیں یاد ہے ایک بار ہماری ایک عزیزہ تھیں اپنی شادی کے سلسلے میں کہنے کی کہ جی ہم نے استخارہ اس لیے نہیں کرنا کا استخارہ تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی شک کو شبہات ہوں یہاں پہ تو کوئی شبہ نہیں ہے اس لیے کیا ضرورت ہے استخارہ کرنے کی یہ گمراہی ہے اسی طرح ایک صاحب نے ہم سے ایک دفعہ عرض کیا کہ جی ایک ہی آپشن ہے ہمارے پاس اس پہ استخارہ کیا کرنا استخارہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں ایک سے زیادہ آپشن ہو تو پتا چلے گا جی ان میں سے کس کو کیا جائے یہ بھی گمراہی ہے معاملہ ایک بھی ہو تو استخارہ کرنا چاہیے اور ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لیے استخارے کی دعا کی تلقین بہت زیادہ کیا کرتے تھے تو آپ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے یہ بات نہیں ہو رہی کہ ایک آپشن دو آپشن دل ہے دل نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی حدیث کے الفاظ ہیں کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکت پر پڑھے تو دو رکت ہم نماز پڑھیں گے اس کی نیت یہی کریں گے کہ یہ استخارے کی نیت سے ہم دو رکت نفل پڑھ رہے پھر استخارے کی دعا آپ نے سکھائی کہ یہ دعا پڑھی جائے نماز کے بعد اچھا اب یہ جو دعا ہے ظاہر عربی میں ہے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ یہ دعا زبانی یاد کر لیں اپنے بچوں کو بھی یاد کریں خود بھی یاد کریں اور ہمارا ایک ذاتی تجربہ بھی ہے دیکھیں جو بات تجربے کی ہے اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں کوئی اٹھ کر یہ نہ کہہ دے کہ جی فلاں کہا ہاتھا اس کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے ایک ذاتی تجربہ ہے کہ اس دعا کا جو متن ہے جو اس کا ترجمہ بنتا ہے ہم نے تو دیکھا اس کو اردو میں بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فضل کر دیتا ہے لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ جو الفاظ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں ان کی برکت اور ہوگی اردو میں وہی بات کہیں تو اس کی برکت اور ہوگی ہم اردو میں دعا مانگنے کو تسلیم کرتے ہیں درست ہے استخارے کی دعا بھی اردو میں کی جا سکتی ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عربی میں کریں گے تو اس کی فیوز و برکات جو ہیں وہ اور طرح کے ہوں گے اس میں ہمیں قصہ یاد آیا قدرت اللہ شہاب نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی اپنی کتاب کے اندر اس نے کہا جی ایک جگہ پہ آسب کا معاملہ تھا اور عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں تو وہاں پہ گرامو فون رکھا ہوا تھا تو گرامو فون جب چلاتے تھے تو اندر سے عجیب عجیب خوفناک ڈراؤنی آوازیں نکلتی تھیں اس میں سے بجائے اس میں جو بھی کوئی گانا ہوگا گیت ہوگا کچھ ہوگا وہ اللہ عالم موسیقی ہوگی ہم نہیں جانتے کیا تھا تو اس نے کہا جی میں نے ایک چھوٹی سی پرچی پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس پہ رکھ دیا تو آوازیں بند ہو گئیں اور اصل چیز چلنی شروع ہو گئی اور پھر میں نے تجربے کے طور پہ اردو میں یہی لکھ کے رکھا تو آواز بند نہیں ہوئی اب ہم اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اردو میں بھی اثر ہوگا ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ سے دعا اللہ کے بارے میں جو ہمارا عہد ہے جو یقین ہے اس پہ اثر ہوگا لیکن بہر العربی کی دعا کا ایک اپنا اس کی برکت ہوگی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے نکلی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ اصل میں ہم دعا مانگ کیا رہے ہیں اور پھر آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ بھائی یہ کوئی اللہ سے کروں یا نہ کروں والا مشورہ نہیں جو مصنوع استخارا ہے دعا ہے اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری طاقت کے ذریعے تجھ سے طاقت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں اور تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا ہوں تو علم والا ہے میں لا علم ہوں تو تمام غائبوں سے خوب واقف ہے اے اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین میں میری روزی میں میرے انجام کے اعتبار سے بہتر ہے تو اسے تو میرے لیے آسان بنا دے اور ایک اور جگہ یہ بھی ہے کہ یا میری دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے تو, تو اس کو میرے لیے آسان بنا دے تو اگر ہم اردو میں کہہ رہے ہیں تو ہم اردو میں دونوں کو ملا کے کہہ لیں کہ اے اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین میں میری روزی میں میرے انجام میں میری دنیا میں میری آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے تو تو اسے میرے لیے آسان بنا دے مجھے اس میں برکتہ فرما دے اور اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین میں میری روزی میں میرے انجام میں یا ایک اور متن کے مطابق میری دنیا میں اور آخرت کے لحاظ سے میرے لیے برا ہے تو اسے تو مجھ سے پھیر دے اور مجھے تو اس سے پھیر دے اور میرے لیے خیر کو مقدر فرما دے وہ جہاں بھی ہو اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے اور پھر اس ذکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر اب اپنی حاجت کا نام بھی لے لو اب دیکھیں ہم نے کیا کہا اب ذرا سمجھیں اس بات کو ہم نے کہا کہ اگر یہ ہمارے لیے بہتر ہے تو یہ ہو جائے اگر بہتر نہیں ہے تو ہمارا دل بھی اس سے پھیر دے اور اس کو بھی ہم سے دور کر دے اور جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے وہ جہاں بھی ہے وہ مجھ کو دے دے اور مجھے اس پر راضی کر دے اب بتائیے اس دعا کے اندر کہاں لکھا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں یہ بڑا سوچنے والے نکتا ہے مصنون استخارہ یہ نہیں ہے کہ میں کام کروں نہ کروں مسنون استخارہ یہ ہے جو ابھی ہم نے دعا کا ترجمہ پڑا اچھا دعا مانگنے بھی ذہن میں رکھیں گے دعا بھی جب انسان مانگتا ہے تو دس دفعہ سوچ کے مانگنا چاہیے اچھا پھر تلقین ہے استخارہ کرنے کی ہمارے یہاں ایک اور رواج ہو گیا خود نہیں کرنا دوسروں سے کروانا ہے کیوں کروانا ہے جی وہ بڑے نیک پرہیزگار آدمی ہیں ان سے کروانا ہے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں اعتراض یہ نہیں ہے کہ آپ کسی نیک پرہیزگار سے کیوں استخارا کرا رہے ہیں ہمیں اعتراض یہ ہے کہ آپ خود بھی ساتھ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ ہم نے کسی نیک پرہیزگار سے دعا کا کہا کہ حضرت یا آپ کی والدہ ہیں دادی ہیں نانی ہیں جو بہت پرہیزگار خاتون نے ان سے کہا کہ اما جی میرے لیے یہ دعا کر دیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم دعا کرنا چھوڑ دیں اسی طرح استخارہ کسی سے کروانا چاہتے ہیں ضرور کروائیں لیکن خود بھی کریں یہ بہت ضروری ہے اور ہمارے اپنے تجربے میں آئی بات کہ استخارہ کیا وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا اس طریقے سے بیچ میں رکاوٹ پیدا ہوئی کہ انسان کے گمان میں بھی, بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کبھی ایسے بھی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ جب ایک آیا معاملہ اور ہم نے وہاں استخارا کیا تو ایسے طریقے سے رکاوٹیں بیچ میں سے غائب ہوئی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح بھی کبھی رکاوٹیں غائب ہو سکتی ہیں اللہ سے استخارے کا مطلب یہ ہے اچھا اب یہ کہ یہ استخارہ کہاں کیا جا سکتا ہے یہ صرف اور صرف جائز کاموں میں کیا جا سکتا ہے ایک کام ہے جو حرام ہے مکرو ہے مستحب ہے مباح ہے فرائض ہیں واجبات ہیں اس میں استخارہ نہیں ہوتا نماز فرض ہے آپ کہیں گے جی میں استخارہ پڑھوں گا کروں گا کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں استغفر اللہ کوئی چیز واجب ہے آپ کہیں گے جی میں استخارہ کروں گا یہ کام کروں یا نہ کروں استغفر اللہ ایک چیز مستحب ہے کہ اس کو کرو تو ثواب ہے نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پہ بھی استخارہ نہیں ہوتا اسی طرح ایک چیز مباح ہے کرو تو ثواب نہیں ہے نہ کرو تو گناہ نہیں ہے اس پہ بھی استخارہ نہیں ہوتا استخارہ ان کے علاوہ ہر جائز کام پہ ہوتا ہے اچھا اب اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ رات کو کر کے سو جاؤ ایک یہ بھی نئی ہماری کہانی ہے کہ جی رات کو کرنا ہے اور اس کے بعد سو جانا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو استخارے کا طریقے میں شامل نہ کریں آپ یہ کوئی ضروری نہیں ہے پھر ہم کہتے ہیں جی رات کو کر کے سوئیں گے تو پھر ہمیں خواب آئے گا کسی حدیث میں نہیں لکھا کہ آپ کو خواب آئے گا کہاں لکھا کہ خواب آئے گا کبھی کبھی آ بھی جاتا ہے لیکن اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں امکان کے طور پر رکھے اور اگر خواب آ گیا ہے تو اس خواب کو سمجھنا ایک علیحدہ معاملہ ہے اب ان سب باتوں میں آپ کو ایک ایک چھوٹی چھوٹی ذاتی تجربے کی بنیاد پہ مثالیں بتاتے ہیں تاکہ آپ کو بالکل وضاحت ہو جائے اور کسی قسم کو کوئی شبہ کو غلط فہ نہ رہے رات کو کرنے کے ہم بھی حق میں ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سارا دن انسان دنیاوی مصروفیات میں ہوتا ہے کوئی نوکری کر رہا ہے کوئی کاروبار کر رہا ہے کوئی ہزار مسائل میں ہے ذہن الجھا ہوا ہوتا ہے تو اس طرح سے اپنے رب کی طرف توجہ کر کے نفل پڑھنا اور اس طرح سے توجہ کر کے دعا مانگنا یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے رات میں انسان ہر چیز سے فارغ ہو کے سکون کے ساتھ سونے سے پہلے دو نفل پڑھے کوئی حرج نہیں ہے مقصد صرف کیا ہے کہ ہم اپنے ذہن سے یہ جو ابھی یہاں بیٹھے ہیں ہر امن سے ہر شخص کے ذہن میں ہوگا بھی نماز کے بعد جانا ہے یار یہ کام کرنا یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا اب اچانک اس میں ہم کہیں اچھا جی دو نفل ہم استخارے کے پڑھ لیتے ہیں پڑھنے کوئی حرچ نہیں ہے دین نے منع تو نہیں کیا دین نے تو کوئی وقت طے ہی نہیں کیا لیکن کیا ہوگا زیادہ امکانی ہے کہ وہ نفل پڑھتے پڑھتے بھی خیال آ رہا ہوگا اچانک او ہو فلانی پیمنٹ لینی تھی فلانے کو پیمنٹ دینی تھی وہ آج جناب ٹینڈر کھل گیا ہے اس ٹینڈر کو بھرنا ہے وہ استخارے کا نفل تو رستے میں رہ جائے گا دنیا بیچ میں آ جائے گی تو وہ جو رات کو کہا ہے بزرگوں نے وہ اس وجہ سے کہا ہے کہ آپ ایک دفعہ بالکل ذہن سے ہر چیز جھٹک کر سکون کے ساتھ توجہ کے ساتھ رب کی طرف اپنے آپ کو راغب کر کے اس کی طرف صبح دوپہر شام رات جب چاہے یہ دو نفل پڑھے جا سکتے ہیں جب چاہے یہ نماز کے بعد دعا کی جا سکتی ہے سوائے ان وقتوں میں جن وقتوں میں سجدے والی عبادت کی اجازت نہیں ہم آپ جانتے ہیں کہ جیسے دوپہر کا وقت ہوتا ہے جس کو ہم زوال کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک گرمیوں میں ذرا زیادہ ہوتا ہے سردیوں میں ذرا اس کا دورانیا کم ہوتا ہے اس دوران میں ہم نہیں پڑھ سکتے اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے تو ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ رات کو پڑھنا صرف سکون کی خاطر ہے اور توجہ کی خاطر ہے اور سہولت اور آسانی کی خاطر ہے لیکن یہ شرط نہیں ہے آپ دن میں کر سکتے ہیں ہماری بیگم صاحبہ کی ایک عادت ہے وہ رات کو استخارا کر, کر, کر ہی لیتی ہیں لیکن وہ ہر نماز کے بعد استخارے کی دعا کر لیتی ہیں فرض کی آپ نے زہر پڑی زہر کے بعد دعا مانگنی ہے نا آخر آپ نے زہر کے تمام نوح فیل اور تمام سنتیں ادا کر دی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے استخارے کی دعا بھی کر دی اب جب بھی کوئی ہمارے یہاں معاملہ پیش آتا ہے سچی بات ہے ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہماری بیگم صاحبہ پانچوں نمازوں کے ساتھ دعا شروع کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا اچھا دوسرا مسئلہ خواب کا کبھی خواب نظر آ سکتا ہے کبھی خواب نظر نہیں بھی آ سکتا ہے پھر اگر خواب آ جائے تو اس کو کون سمجھائے کہ اس کا مطلب کیا ہے اصل میں مقصد کیا ہے آپ نے دعا سے بھی دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک طرف اطمینان قلب دے دے اور کسی ایک آپ کے پاس دو یا تین کہ جی میں فرض کریں بچے کی شادی ہے یا بیٹی کی شادی ہے یا کاروبار کا معاملہ ہے میں اس شخص کے ساتھ کاروبار کروں یا نہ کروں تو استخارے کی دعا کی آپ کے دل میں ایک سکون سا آ کہ یار اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے یا سکون آگیا کہ نہیں اس بندے کے ساتھ چلتے ہیں یار اچھا آدمی ہے تو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اچھا کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ اگر خواب آپ کو نہیں آیا دوسرے دن بھی کریں خواب نہیں آیا تیسرے دن کریں سات دن تک استخارہ کریں کریں کوئی حرج نہیں ہے لیکن خواب کی ضرورت کو ذہن میں دل میں بٹھا کے نہ کریں بس استخارے کی نیت سے کریں اور سات دن بہت ہوتے ہیں اور یہی ہمارے بزرگوں نے میں کہا ہے کہ اگر اطمینان حاصل نہیں ہو رہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خواب نظر نہیں آ رہا اطمینان حاصل نہیں ہو رہا تو آپ دوسری دفعہ دن پھر کریں تیسرے دن پھر کریں سات دنوں تک اگر اطمینان کہیں حاصل ہو گیا الحمدللہ نہیں حاصل ہوا پھر آپ صرف اپنے قلب کی طرف توجہ کریں جو مناسب لگے تو کر لیکن اب یہ ہے کہ خواب اگر آ جاتا ہے تو اس خواب کو سمجھنا کیسے ہے اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں اور پھر کئی بار ایسا ہوتا ہم کہتے ہیں جس جی تخارا ہم نے کیا تھا لیکن نتیجہ بڑا غلط نکلایا اب ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے استخارے کی پر ایک گفتگو کی تھی بہت پرانی بات ہے کئی سال پرانی بات ہے اس کی بھی ویڈیو الحمدللہ اپلوڈڈ ہے اس میں ہم نے ایک مثال دی تھی وہی مثال دوبارہ دیتے ہیں ایک جگہ سڑک بنانے کا ٹھیک نکلا آپ نے کہا جی میں استخارہ کرتا ہوں کہ مجھے کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے استخارہ جو ہے آپ نے کیا اطمینان کلب حاصل ہو گیا فرض کریں کہ خواب بھی آ گیا فرض کریں کہ بہت اچھا خواب آ گیا آپ نے کام شروع کر دیا اب آپ نے کام کرتے ہوئے بیچ میں دو نمبر ہی شروع کر دی میٹیریل ناکیس لگایا سیمنٹ زیادہ ڈالنا تھا تھوڑا ڈالا پتھر زیادہ رکھنے تھے کم رکھے اور آپ نے سڑک بنائی اور سڑک ابھی بنائی ہی تھی کہ بہت تیز گئی بارش آ گئی آپ کی سڑک بہ گئی محکمہ میں نے آپ کو گرفتار کر لیا آپ کہیں جی استخارہ تو بڑا اچھا تھا یہ کیا ہو گیا اس کا استخارے سے کوئی تعلق نہیں ہے استخارہ آپ کے حق میں اچھا تھا اب اس کو اللہ رسول کے احکامات کے مطابق پوری دیانتداری داری سے کام کرنا آپ کا فرض تھا آپ نے نہیں کیا آپ نے گستاخی کی ہے جس کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو سزا دی ہے ہماری ایک عزیز ہیں ان کی شادی ہوئی مناسب استخارہ تھا چار پانچ ماہ بعد طلاق ہو گئی کیوں طلاق ہو گئی کہ جناب رویہ جو تھا وہ بہت نامناسب اختیار کیا گیا اب جب ہو گئی تو وہ اگلے کہتے ہیں کہ جناب سخارہ آپ کا اتنا اچھا تھا تو یہ کیا ہو گیا تو بھائی جان نے اپنے, اپنے رویے بھی سنبھالنے تھے اگر شادی ہوئی ہے تو شوہر کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی بیگم کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے تھا بیگم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی کے احکامات کے مطابق اپنے شوہر سے رویہ رکھنا چاہیے تھا دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اگر جو اصل رویہ ہونا چاہیے وہ اختیار نہیں کیا اور بات نہیں بنی اور رشتہ ختم ہو گیا تو اس کا استخارے سے کیا تعلق ہے اللہ نے تو آپ کو ایک بھرپور مناسب نسبت دی تھی اس مناسب نسبت کو آپ اپنے ہاتھ سے تباہ برباد کیا ہے اب یہ کہنا کہ استخارہ ٹھیک تھا تو یہ کیوں ہو گیا اللہ پہ الزام نہ ڈالنے اللہ سے ڈرے الزام آپ کے اوپر خود آتا ہے آپ نے نافرمانی کی اب دو مثالیں آپ کورس کو کر دیتے ہیں خواب سمجھنے کے حوالے سے یہاں پہ دو بزرگوار تھے ان کا انتقال ہو گیا بڑے اللہ والے تھے ان کے پاس کسی صاحب نے آ کے کہا کہ جی میری بیٹی کی شادی ہے تو آپ بتائیے کہ یہ رشتہ مناسب ہوگا یا نہ ہوگا انہوں نے کہا جی آپ استخارہ مصنون کیجئے انہوں نے استخارہ مصنون کیا انہوں نے خواب میں ایک خوبصورت باغ دیکھا اس باغ کے بیچ میں ایک کیلے کا درخت دیکھا کیلے کے درخت پہ ایک کیلا بھی لٹکا دیکھا ان کو وہ خواب اتنا خوبصورت لگا کہ انہوں نے بزرگوں سے مشورہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے شادی کر دی ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالی نے ان کو دس گیارہ ماہ ہی میں ایک بچے سے نواز اور سال بعد اس کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ خاتون بیوہ ہو گئی اب ان کے والد صاحب بھاگے بھاگے ان بزرگوں کے پاس آئے اور میں ان بزرگوں سے ذاتی طور پہ بہت دفعہ ملنے کا ہمیں اتفاق ہوا ہے یہ سنی سنائی بات نہیں عرض کر رہے تو ان کا جی کیا خواب دیکھا تھا ان کا جی خواب تو بہت اچھا تھا کی کیا خواب دیکھا تھا ان کا جی اس طرح میں نے دیکھا کہ بہت اچھا باغ ہے بیچ میں کیلے کا درخت ہے اس کے اوپر کھیلا بھی لٹکا اتنا زبردست خواب تھا انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیلے کی درخت کی عمر ایک سال ہوتی ہے اللہ اکبر پر اور اس پہ ایک کیلا لٹکا ہوا ہے نا اس کی گود میں ایک بچہ ہے کہاں کوئی عام آدمی اس حد تک سوچ سکتا ہے اسی طرح ہمارے ایک بہت قریبی عزیز ہے اپنی بہن کے لیے وہ انہوں نے استخارہ کیا تو کے کہنے لگے اللہ کا شکر الحمدللہ کے بات ہو گئی ان کا کہ کہنے لگے کہ وہ میرے ماتحت بھی تھے کہنے لگے سر وہ بہت زبردست جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے زبردست باغ ہیں کھجور کے درختوں کے باغ ہیں اور کوئی ایسے درخت ہی درخت لگے ہوئے تو اللہ نے دل میں بانٹ ڈالی ہم نے کہا خجور کے درخت پہ پھل بہت دیر سے لگتا ہے سوچ لیں تو وہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی انہوں نے وہاں پہ معذرت کر لی اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے چونکہ استخارے کی دعا کی گئی تھی اور دعا میں ہم نے یہی کہا کہ جو اچھا ہے وہ ہمیں دے دے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت ان کے لیے بہنوئی لاکے دیا کہ ان کی بہن آج تک خوش خرم اپنے گھر میں الحمدللہ تو اگر خواب بھی آ جائے تو اپنی مرضی سے خامخواہ تعبیریں نہ نکالیں اس کی آپ کوئی اچھا سمجھدار شخص ہو اس سے مشورہ کر لیا جائے سب سے بہتر تو یہ کہ خوابوں کے چکر میں ہی نہ پڑا جائے جو اصل مسنون طریقہ اس پہ رہا جائے باقی یہ جو باقی طریقے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و کسی انسان کو روشن ضمیری دے دیتا ہے لیکن یہ روشن زمیر ہر شخص جو ہے یہ پھر منصر ہے اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے استخ فراللہ استخ فراللہ استخ ایک وقت گزرا ہے ہم پر بھی اور ہم خوش ہیں کہ اب نہیں ہے یہ پہلے بتا دیں آپ کو ہم خوش ہیں کہ اب نہیں ہے کہ جب دوست مشورہ کرتے تھے ہم اس تخارے کی دعا بھی نہیں پڑھتے تھے نفل بھی نہیں پڑتے تھے ہمیں اسی رات کو خواب نہ آ جاتا تھا اور ایسا صاف خواب آ تھا کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے لیکن اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اب یہ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے لوگ روشن زمیری کو بڑا سمجھتے ہیں ہمارے پاس کئی بار لوگ آتے ہیں کہ جناب کوئی عمل بتا دیجئے کوئی کشف کھل جائے کوئی چیزیں پتہ چلنے لگ جائیں بھائی جان اگر چیزیں پتہ چلنے لگ گئی تو اس میں ایسی ایسی خوفناک اور بری چیزیں بھی پتہ چلنے لگ جائیں گی کہ آپ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں گے کہ یا اللہ مجھے نہیں چاہیے واپس لے کے جیسے ایک بات منسوب ہے امام ابو ہنی رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہے واللہ اللہ عالم ہو سکتا ہے درست ہو ہو سکتا ہے صرف منسوب ہو اور وہ یہ کہ ان کو اللہ نے ایک کشف سے نوازا جو انہوں نے اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگ کے ختم کروایا کہ ان کے پاس جو شخص آتا تھا اس کی ایمانی کیفیت ان پر کھل جاتی تھی تو وہ اتنی ازیت میں رہتے تھے اور اتنی تکلیف میں رہتے تھے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نہیں چاہیے مجھ سے لے لئیے واپس تو یہ جو الٹی سیدھی باتیں سن سنا کے اور اللہ کے ولی کا درجہ یہی بنا دیا کہ جو جائے اسے پتا ہو کہ جی یہ میرے کس لیے آیا ہوں تو بھائی جان اگر اس کو پتا چلے چلتا ہو کہ آپ کس لیے آئے ہیں تو پھر اس کو آپ کی تمام حرکتوں کا بھی شاید پتا چلتا ہوگا آپ کی ایمانی حالت کا بھی شاید پتا چل جاتا ہوگا آپ کی خباستوں کا بھی پتا چل جاتا ہوگا اور آپ کی نیکیوں کا بھی پتہ چل جاتا ہوگا یہ کیوں نہیں سوچتے تو اللہ سے ڈرے اور جو اصل طریقہ ہے اسی پہ رہے ورنہ روشن زمین اگر اللہ دے دے تو ایسے بھی بزرگ ہمیں ہم اتفاق ہوا ایسے بزرگوں کو دیکھنے کا کہ کوئی کسی نے بات کی آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر بیٹھے اور آنکھ کھول کے کہا ہاں ٹھیک ہے ایک دفعہ ایک تصویر آئی کہ یہ لحد مبارک قبر مبارک ہے حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمارے شیخ اس وقت حیات تھے رحمت اللہ علیہ ہم ان کے پاس وہ تصویر لے گئے تھوڑی دیر انہوں نے ایسے تصویر دیکھی آنکھ بند کر کے دیکھا ایسے بیٹھے رہے آخ کھولی کہنے لگے جھوٹ ہے یہ ان کی لہر کی تصویر ہی نہیں ہے تو ہم ایسے لوگوں سے ملے ہیں. یہ آج بھی ممکن ہے اور یہ جو باقی طریقے آپ دیکھ رہے ہیں وہ دانے گننا تصویر ہلانا آپ میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے اگر بہت شوق ہے کسی کو کرنے کا آپ کو ہم بتا دیتے خود ہی کر لیا کریں تسبیح لانے والے استخارے کے لیے سورہ الفاتحہ استعمال کی جاتی ہے دانے گرنے والے استخارے کے لیے درود شریف استعمال کیا جاتا طریقہ کار ایک ہے ہم وہ نہیں کرتے نام پسند کرتے جب اللہ کے نبی نے ایک چیز دیا تو ہم کیوں کسی اور طریقے پہ جائیں لیکن اگر کسی کو شوق ہے تو سیکھ لے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں خود ہی کر لیا کریں بھائی لیکن جو اللہ کے نبی نے دیا ہے اس کے فیوز و برکات اس پہ نظر رکھیں اس کے طالب رہیں اسی کے ساتھ چلیں کیونکہ دین بھی ہم سے یہی چاہتا ہے باقی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر فیصلہ کرنا لازمی ہے اب اس کے لیے کچھ مختصر استخارہ دعائیں بھی موجود ہیں لیکن یہ حدیث زیادہ تر ضعیف ہیں مثلا ایک دعا ہے ترمیزی میں بھی موجود ہے اور امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے خود اسے کہے کہ یہ ضعیف ہے کنزول میں ہے، کنزل مال کی زیادہ تر روایتیں ضعیف ہیں مستند کتاب نہیں ہے اچھی کتاب ہے فضائل کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اب چھوٹی سی دعا ہے کہ جی آپ پڑھتے جائیں لیکن جو آپ کے پاس دعا ہے اس کو بھی آپ پڑھتے جا سکتے ہیں گفتگو مکمل کرنے سے پہلے ہمارے شاگرد ہیں ایک لاہور میں وہاں پہ ایک جگہ پہ مکان بن رہے تھے اور انہوں نے یہ سسٹم رکھا کہ جی آپ آئیے شروع میں تھوڑا سا ایڈوانس دے پھر مہینے کا ایسے کو دس پندرہ ہزار آپ کرائے کی طرح دیتے رہے آپ شفٹ کر جائیں جس دن قیمت پوری ہو جائے گی مکان آپ کو ہم ٹرانسفر کر دیں گے بہت اچھی بات ہے ایسی کئی سکیمز لاہور میں تو ہم نے دیکھی ہیں اور وہ واقعی کر دیتے ہیں ٹرانسفر اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے خوش رکھے کیونکہ غریب آدمی جو افورڈ نہیں کر سکتا جو پندرہ بیس ہزار روپیہ کرایہ دے رہا ہے اگر اسے پندرہ بیس ہزار وہ کرایہ دے رہا ہے اور دس سال بعد مکان اس کا ہو جاتا ہے تو کیا حرج ہے ایسے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا انشاءاللہ شاء اللہ تو کہنے لگے کہ میں بالکل فیصلہ کر لیا تھا میں نے کہ میں جاؤں گا اور آج فی... ان کو ایڈوانس جو ہوتا ہے وہ دے آؤں گا موٹر سائیکل پہ تھے اور ذرا لمبا سفر تھا کہتے میں سارے راستے یہ استخارے کی مصنون دعا پڑتا گیا کوئی چھوٹی دعا نہیں مصنون دعا پڑتا گیا تو وہاں جو مکان دل میں تھا لینے کا وہاں جب پہنچا تو ایسے ہی پتا نہیں کیوں میں نے ایک زوردار جو ہے نا ہاتھ میں مکہ بنایا اور زوردار دیوار پہ مارا تو دیوار کے اندر مکہ گھس گیا اور مجھے پتا چلا کہ یہ تو اتنی کمزور دیوار ہے تو میں نے کہ میں نے یہاں گھر نہیں لینا تو اگر فوری بھی فیصلہ کرنا ہے تو مسنون دعا وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے پڑھتے جائیں بار بار پڑھتے جائیں کیا حرج ہے مصنون دعا سیکھیں مصنون دعا سکھائیں نفل کا موقع ہو تو پڑھیں موقع نہیں ہے ہر نماز کے بات پڑھنا شروع کر دیں اس کا بھی موقع نہیں ہے تو جب جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ مسلسل راستے میں پڑھتے جائیں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا اللہ تعالیٰ نقصان سے بچائے گا اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر ہمیں چڑھا دے گا انشاءاللہ اللہ تو آج کی گفتگو ہم نے اسی لیے استخارے پر رکھی کہ آج کل کے باقی وہ جو, جو ہمارے معاشرے میں جاری اور مشہور ہیں استخارے وہ ہم نے آپ کو کہہ دیا کہ کسی کو شوق ہے بھائی ہم آپ کو لکھ کے دے دیتے ہیں ایسے ہوتا ہے خود ہی کر لیا کریں کوئی ایسا مسئلہ نہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اذن و توفیق بخش کہ ہم اصل قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سوا رہے وصل اللہ علیہ خیر خلقہی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی حجمعین برحمت کا یار حمر رحمی